الله أكبر استغفر الله عربين كل جدا من وعاتوا بيهم إله إلا الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرح لسدر بيسر لي عملي باحد من وقل ملساني يفقر قولي اللهم أسر للا سيدنا من وعليك وسلم وبشرح لسدر بيسر لي عملي کمنٹ میں میرے خیال جہاں ہم نے پڑھنا ہے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قائدہ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قائدہ کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ جی آٹھ سیگوں کا تو قائدہ ہم نے بتا دیا تھا اب وہ چھے سیگے جو باقی بچتے ہیں ان کا قائدہ بتائیں گے کہ جی کیسے بنتے ہیں افل افلا افلو افلی افلا افلنا اس کا قائدہ یہ ہے کہ مزارع حاضر معروف سے علامت مزارع تا کو گرا دینے کے بعد دیکھیں مزارے سے بنتا ہے تو مضارے کیسے اگر غائب تھا تو غائب سے حاضر ہے تو حاضر سے تو مضحرے حاضر کہاں سے شروع ہوتا ہے تف الطفلوطا تفلو فلانتا فلون تا فلینا تا یہ چھ سیگے نا حاضر کے تین مذکر حاضر کے تین مونس حاضر کے تو تف تفلو الطا فلانتا فلون تلین تفلاَ فلنا تو تف تفلو التہ فلانتا فلون تخلا فلا چھ سیکھیں اب آپ نے کام کیا کرنا ہے معروف بنانا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے ان چھ کے چھ سیگوں کے اندر شروع میں کیا آتی ہے تا آتی ہے چھ کے چھ سیگوں کے شروع میں کیا آتی ہے تا آتی ہے کے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ چھ کے چھ سیگوں سے تا اڑا دینی ہے نمبر دو اگلا کام یہ کرنا ہے کہ بھائی تا کے بعد والے ہر کو دیکھنا ہے کہ وہ مزارے کے اندر تاکہ وہ مزارے کے اندر ساکن ہے یا متحرک ہے ٹھیک ہے نا ساکن ہے یا متحرک ہے تو ہم دیکھا کہ ہم نے کہا کہ یہ تو ساکن ہے ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ اور کام کرنے پڑیں گے اگر متحرک آ رہا ہوں آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بعض مظاہرے آئیں گے کہ جن کی کیا ہوگا تو بعض تحار... جن میں کیا کی؟ متحرک ہوگا, تا... تا کے والا حرف ہوگا. تو, اب... اب... تو اب اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اگر تو متحرک ہے تو اب تیسرے کام پہ چلے آخر سے مزا... عمر کین ہوتا ہے آخر تشوفی سے تشوفی ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہ ہو اگر آخر میں ہاتھ کو ساکن کر دیں گے اگر آخر میں حرف نہ ہو تو آخر سے ہاتھ کو ساکن کر دیں گے اب مثال دینے لگے ہیں تو الم ما ما. تو تو میں ایک گا خام ایشو آ رہا ہے اس کے اوپر اسکائپ کے اوپر تو المو سے اب دیکھیں آپ دیکھیں تو المو تا ہے علامت مزارے سے اب دیکھیں آپ دیکھیں تو المو تا ہے آپ نے یہ کرنا ہے پہلے تا کی رانی ہے اس کے بعد آپ نے تا کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ ساکن ہے یا متحرک ہے اگر تا کے حرف والا باد والا دیکھیں تو علیموں کے اندر عین ہے عین کے متحرک ہے تو اب جو متحرک اس کو اپنی حالت پر چھوک دیں نمبر 3 کام آخر میں جانا ہے آخر میں جا کے دیکھنا ہے کہ آخر میں حرفی علت ہے یا نہیں اگر حرفی علت نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کو ساکن کر دیں گے تو کیا بن جائے گا تو علموں سے علم بن جائے گا کیا بن جائے گا علم تو علموں سے علم بن جائے گا اور تزعو تزعو سے تزعو شروع میں تا ہے اس کو گرائیں گے پھر بعد والے کو دیکھیں گے کہ وہ مساکن ہے یا متحرک ہے تو یہ متحرک تھا تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے پھر کیا کریں گے آخر میں جا کر آخری حرف کو دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے تو تازہ ساکن کر دیں گے تو تازہ او سے کیا بن جائے گا زا. زا. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے ہو تو اس کو گرا دیں گے جیسے اگر حرف لکی سے جیسے تکی سے کام کیا دوسرا کام ہم یہ کریں گے جی آپ دیکھیں گے کہ کاف ہم یہ کریں گے جی آپ ہم دیکھیں گے کہ کاف ایک منٹ ٹھہریں گے السلام علیکم و رحمۃ سلام, علیکم سلام علیکم جی میری آواز جو ہے بیک ہو رہی ہے ساری oh. کسی کا مائک تو نہیں آن oh. مائیک تو نہیں مجھے آواز واپس آ رہی ہے ساری السلام علیکم ویس اوکے السلام علیکم اللہ ویسے اوکے اگر حرف علت ہو تو اب کیا کام کرنا ہوگا حرف علت ہوگا تو آخر کیا سے کیا کریں گے اس حرف علت کو گرا دیں گے جیسے کہ اب پہلا کام کیا کہ تا کو علامت کو نمبر دو کام یہ کیا کہ علامت مظاہرے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ متحرک ہے یا ساکن ہے زیر ہے یہ متحرک ہے نمبر تین کام یہ کریں گے کہ آخر میں دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں ہے اگر حرف علت ہوگا تو حرف علت گر جائے گا یا جب گر جائے گا تو کیا بن جائے گا تکی سے کیا بن کی جائے گا ہم یہ پڑھتے نا وکینا تو کو ہمیں اس سے ہے یہ اس سے ہے ذرا وکی ناسک تکی سے کیا بن جائے گا کی بن جائے گا تکی سے کیا بن جائے گا اچھا اگر حرف علت نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آخر سے اس کو ساکن اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسماؤ تسماؤ سے کے اپ گا دیکھیں تا ہے شروع سے گرائیں تا کو گراتیا اب دیکھا نمبر ٹو دیکھا ہم نے اگر علامت مزارے دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے اگر علامت مزارے گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو جیسے تسماؤ یا تفالو جو تھا اب آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے این کلمے کو دیکھنا ہے اگر کلمہ مفتو ہے یا مقصور ہے مفتو ہے یا مقصور ہے توانا ہے حمزہ وصلی مقصور شروع میں لگانا ہے شروع میں آپ نے یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ساکن سے کوئی حرف شروع نہیں ہو سکتا ساکن سے کوئی حرف شروع نہیں ہو سکتا تو اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے متحرک ہونا چاہیے شروع میں تھوڑی بہت ساکن کی ایک اس میں سے ایک وہ ہوتی ہے تو کیا کر لیتے ہیں اسکول کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے تو, ہیں؟ تو کرنا ہے کہ گرانے کے بعد متحرک ہے دوسرا حرف کی آ... ساکن متحرک ہے تو اب دوسرا حرف ساکن ہے پھر آپ نے این کلمے کو دیکھنا ہے اگر این کلمہ مفتو ہے یا مقصور ہے تو شروع میں حمزہ وسطی مقصور لگانا ہے شروع میں حمزہ وسطی کیا لگانے ہیں مقصور لگانے ہیں <سلام> حمزہ وسطی شروع میں مقصور لگانا ہے جیسے کہ دیکھیں تس ہوا ہے تسموع میں اپ نے دیکھا حمزہ وہ کہ اپ نے کہا سا شروع سے گرا دو چلو جی سا گرا دی سیکنڈ حرف کو دیکھا سیکنڈ حرف ساکن ہے تو بھائی اب سے شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا زہری بات ہے سیکنڈ کو ساکن سکو شروع نہیں ہو سکتی حمزہ لگانا ہے لیکن حمزہ میں کیا لگاؤں حمزہ کو تو اب کام کیا کرنا پڑے گا اب اپ نے ان کلمے کو دیکھنا ہے کیا کلمے کو جب اپ دیکھیں گے تو کیا ہوا ان کلمہ دیکھا تو مفتوت تھا تو جب مختوط تھا اس کا مطلب حمزہ وصلی شروع میں مقصور آئے گا تا تا تا تا آئے تو کیا آئے گا اس مختوط عص ہو جائے گا کیا بن جائے گا اس کا مطلب شروع میں کوئی کام کرنے آخر سے حرفی علت نہیں ہوگا تو اس کو ساکن کر دیں گے اگر حرفی علت ہوگا تو گرا دیں گے تو یہاں پہ حرفی علت نہیں تھا تسما تھا اگر علت ہو کیا گرا دیں گے کیا کر دیں گے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا اس اور تذریبو سے کیا بن جائے گا دیکھیں تذریبو تا گرائیں گرا دی بھائی سیکنڈ ہارف کو دیکھیں سیکنڈ ہارف کیا ہے ساکن ہے تو مجھے حمزہ وسلی لانا پڑے گا حمزہ وسلی لاؤں گا تو حمزہ وسلی کے اوپر حرکت کون سی آئے گی اس کے لیے مجھے کو دیکھنا پڑے گا اور کلمہ یہاں پہ کیا ہے را رو ہے نا ٹھیک ہے نا را کلم کلما وہ مقصور ہے جب این کلمہ مقصور ہے تو حمزہ شروع میں کیا لگانا پڑے گا مقصور لگانا پڑے گا اور پھر مجھے آخر کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے اگر آخر میں تو وہ گر جائے گی اور اگر عرف نہیں ہے تو وہ ساکن ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا اس ریب بن جائے گا تذریب اس سے کیا بن جائے گا اس ریب. اور اگر آخر میں عرف علت ہوگی تو جیسے دیکھیں ترمی دیکھیں ترمی ہے تر تر تا کو گرایا سیکنڈ عرف کیا ہے متحر ساکن ہے جب ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لانا ہے حمزہ وصلی لے آیا چلیں جی آخر مارد آخر مارد آخر مارد مارد لیکن اس پہ حرکت کون سی لانی ساکس ہے ساکس اس کے لیے مجھے این کلمے کو دیکھنا پڑے گا تر می کے اندر میم جو ہے نا وہ این کلمے میم میم کیا مقصور ہے اس کا مطلب ہے شروع میں میں ار لگاؤں گا حمزہ مکسی مسرور لگاؤں گا تو ار میم کیا ہے ار ہو گیا آخر کو دیکھوں گا آخر کیا ہے تو آخر کیا ہے حرف علت ہے جب حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی تو جائے گا اگلا دیکھا ساکن ہے جب ساکن ہے شروع میں حمزہ وسلی آئے گا حمزہ وسلی آئے گا اس حرکت کون سی آئے گی اس کو دیکھنا پڑے گا این کلمے کو اور شین ہے یہاں پہ این کلمہ کیا تخشا کے اندر کیا ہے کلمہ شین ہے وہ کیا ہے مفتو ہے جب وہ مفتو ہے تو حمدہ وصلی شروع میں مقصور آئے گا تو کیا آئے گا اخ اخ ہو جائے گا آخر میں دیکھوں گا حرف علت ہے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا اخشا تخشا سے اخشا اور اگر این کلمہ مضموم ہو یہ تو تھا این کلمہ مفتو ہو یا مقصور ہو اگر این کلمہ مضموم ہو تو پھر کیا کام کرنا پڑے گا وصلی شروع میں مضمون لانا پڑے گا تو حمزہ شروع میں مضمون لانا پڑے گا جیسے شروع شروع دوسرے کلمے کو دیکھا وہ ساکن ہے جب ساکن ہے تو حمزہ وصلی لانا پڑے گا بھائی حمزہ وسلی تو لے آیا اس پہ حرکت کون سی لانی ہے میں نے کہا این کلمے کو دیکھو این کلمے پہ کیا آ رہا ہے زمہ آ رہا ہے زمہ آ رہا ہے تو حمزہ وصلی بھی کیا آئے گا مضمون آئے گا تو کیا بن جائے گا ان بن جائے گا ان ان, ان آ آخر میں دیکھیں حرف علت ہے یا نہیں اگر حرف علت گا گر جائے گا حرف علت نہیں ہوگا تو ساکن ہو جائے گا تو تن شروع تھا تو آخر میں رائے حرف علت نہیں ہے تو ساکن ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا ان ہو جائے گا کیا بن جائے گا انصر تو آخر میں حمزہ وصلی شروع میں لاؤ حمزہ وصلی تو لے آئیں گے لیکن حرکت کون سی آئے گی اس کے لیے ہمیں کلمے کو دیکھنا پڑے گا اس میں این ہے وہ مضمون ہے تو شروع میں کیا حمزہ وصلی مضمون آ جائے گا تو ادو دو بن جائے گا اد اور آخر میں حرف علت ہے وہ واو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا ادو دو بن جائے گا اور آخر میں حرف علت ہے وہ واؤ گر کیا بن جائے گا او تو یہ تو بات ہوگئی اچھا نون جمع مونس نون جمع مونس تو نہیں گر سکتا نا تو وہ باقی رہے گا تو امر میں نون جمع جمانس باقی رہتا ہے اور نون رابی گرا دیا جاتا ہے نون جما مونس باقی رہتا ہے نون ارابی کیا گرے گا امبر کے اندر نونے رابی کیا گرتا ہے یہ تو پہلے پہلے سیگے کا تھا کس کا تھا پہلے پہلے سیگے کا باقی جو سیگے ہوں گے اس میں سے کیا ہوگا نون ارابی کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے نون جما مونس کو تو کوئی نہیں گرا سکتا لیکن باقیوں میں سے کیا ہوگا تو کیا جیسے سیکھا اے فل اے فلا الو الی دیکھے نا افل فل اسے بنائے پھر اے فلاں رابی گر گیا اے فلون رابی گر گیا اے فلی نون رابی گر گیا اے فلاں رابی گر گیا اور اے فلاں مونس ہے وہ باقی رہے گا رابی گر گیا اے فلاں رابی گر گیا اور نون سکیلا و خفیفہ جس طرح مزارے میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے اس میں لام تاکید نہیں لگائے جاتے میں تو لامے تھے لیکن تاکید لگانے کی ضرورت نہیں یہ امر ہے امر میں لام تاقید نہیں ہوتا نمبر تین, خائدہ نمبر تین فائدہ تین لام تاقید تا مفتو ہوتا ہے اور اس کے معنی میں ضرور اچھا جی لام تاقید جی. کیا ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے لام تاقید کیا ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے اور لام امر کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے اور اس کے معنی چاہیے کہ اور فائدہ نمبر چار حمزہ وسل وہ ہمزہ ہے جو اپنے پہلے ہر سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے حمزہ وسلی کسے کہتے ہیں وصل کہتے ہیں ملنے کو और पढ़ने में क्या ना आए, के पहले, हैं। तो अपने से पहले वाले के मिल जाता है, है। क्या पढ़ेंगे में नहीं असल में क्या था क्या था उतुल लेकिन जब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे کیا गया پڑھیں گے فتلب لیکن جب پڑھیں گے تو کیا میں نہیں آ رہا دیکھیں اس کو جب ملائیں گے تو کیا ہوگا باقی رہے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا پڑھیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا پڑھیں گے مثالیں دیکھ لیں حمزہ وسلی کی اور میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو لکھنے میں بھی نہیں آتا حمزہ گرجادہ تو کیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو لکھنے میں بھی نہیں آتا حمزہ جو پڑھنے میں نہیں آتا لکھنے میں آتا ہے اور میں نے بتایا کہ بسم اللہ کے اندر لکھنے میں بھی نہیں آیا پڑھنے میں علامت کو گرا کر محروبا حرف اول پر سکون ہوئے وے ایا پر سیگے کہ پھر کر لو نظر زیر رکھتا ہے یا اس پر اس پر جناب دو لگا مقصور حمزہ تم شتاب این سیگے کا اگر مضمون ہو بس حمزہ بھی مضمون تم زائد دلات کرو دلات دلات دلات تم دلات تم یہ ہوا معروف حاضر کا بیان دلات یاد دلات دلات دلات کر لو خوب اس کو بر زبان دلات دلات اور جتنے دلات سیگے دلات دلات دلات ہیں اس کے سوا قاعدہ ان کا ہے بالکل ہی جدا بس علامت باقی رکھ اے ہمام ابتدا میں دو لگا مقصور لام ہاں یہ واجب جان تو حیا ہوتا ہے آخر سے ساکن دا حرف علت ہوے آخر میں اگر دور کر دو اس کو تم اے خوش دا میں اگر دور کر دو اس کو یاد کرنا چیز ہے قاعدہ بھی یاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ بال بنتی کیسے کی گردانیں آپ نے خود بنانی ہے کہنا یاد ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ گردانے آپ نے خود بنانی ہے کہ ٹھیک ہے باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے اس کی یعنی منڈے کو کریں گے باقی جیسے گردانے لیکن یہ گردانے یاد ہوں گے ہم وہ لے کر چلیں گے یہ گردانے یاد ہوں گے اس کا چلیں گے دس پینتالیس پہ بیان ہوگا دس پہ کل انشاءاللہ دس پہ بیان ہوگا کل کوئی کانفرنس تو نہیں ہے کانفرنس تو نہیں ہے کانفرنس تو نہیں ہے کوئی دستالیس پہ ان شاء اللہ ٹھیک بس آج اتنا ہی باقی کل انشاء اللہ پھر ہوگا اس کو یاد کرنا ہے سب لوگوں نے السلام علیکم اللہ فری ہے اس کو یاد کرنا ہے سب لوگوں نے